ص اللہحمد <سؤال> السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقر الراشہ باقی تمام ورادین سب کو فارحن سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درست کتاب دعواد شریف سے اوراد حمسہ چل رہے اور دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک اور اوراد خمسہ کا درخت نمبر چونتیس ہے اور اوراد ہم سمے سے دعا عیشہ جو ہے نماز عیشہ کے بعد کی, جو کی دعا میں مخصوص مختصر دعا ہے دعا سے خار کے بعد مخصوص دعا ہے چھوٹی چھوٹی دعائیں اس میں ہے دعی نماز عیشہ میں دعائ نماز عیشہ یہ ہے بسم اللہ رحمانحیم اللّہ منور قلوبنہ و تم تقسیانہ و یسر عمورانہ بالخیر بالرحمدغرحم الرحمین الحمد صلی اللہ علیہ محمد عالمحمد یہ محتصر اور نل نورانی جامع دعا ہے اس میں فی اس پہ عرصے کا تھوڑا سا دعا ترجمہ کروں اللّہ نور قلعوں بنا اللہ نور بنا اے اللہ ہمارے دلوں کو نوران منور فرما اللہ اللہ نور قلعوں بنا ہمارے دلوں کو منور فرما اس سے نور اللّہ خانج دفعہ آ گیا یا اللہ ہے یا اللہ اللہ اللّہ ایک چیز ہے اور آپ دعا کے مقام پر یا اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں اللّہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور اے اللہ کے معنی میں ہے جو ہے اصف عل نور نور تنوین سے تنویر سے تفیل سے امن حاضر معروف کا مذکر حاضر ہے اور اس کا معنی امر کے جب ہوگا تو روشن کر اے اللہ تو روشن کر نمبر اے نو روشن کرنا تو اے اللہ تو روشن کر تو منور کر تو نورانی کر بت کا خدا یاں سے پُر یہ معنی ہے اللہ منور قرو بنا اے اللہ میرے دل کو منور کر میرے دل کو نورانی فرما میرے دل کو روشن فرما تو نور کاچوں کہ تنور کا لغد لکھا ہے روشن ہونا روشن ضمیر ہونا اور روشن خیال ہونا تو اس میں یہاں پر روشن ضمیر ہونا یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں روشن ہونا تو اللہ دل کو روشن کر یعنی روشن ضمیر ہونا انسان کے ضمیر روشن ہو ضمیر نورانی ہو صحیح غلط میں تمیز کر سکتا ہو اس کے اندر انصاف ہو اور دل ہو ضمیر روشن ہوگا تو وہ ذہی غلط میں تمیز کرے گا ہاں دل نورانی ہوگا تو نورانی دل سے عدل انصاف کے سوا کوئی حکم شادر نہیں ہوگا سچ اور حقائے حقے کا سچ اور سچائی کے سوا نورانی دل جو ہے جڑ کو پسند نہیں کرتا دل نورانی ہوگا وہاں سے ساری اچھی اچھے اچھے حکم شادر ہوں گے اچھی سوچیں ہوں گے نورانی دل کے اندر سچائی کے سوا ہاں جی اچھی باتوں کے سوا اچھی نیتوں کے سوا اچھی خوبیوں کے سوا اچھی سوچوں کے سوا اس کے اندر کسی قسم کی ہاں جی, غلط باتیں غلط سوچیں اس کے اندر نہیں آتی دن منور ہونے کے بعد ہاں, جو ہمیشہ اس کے اندر اچھائیاں ہی سوچتا ہے ہاں, اچھائیوں پر ہی وہ غور فکر کرتا ہے اور نیک باتوں کے ارد گرد گمتا ہے انسانیت کی فلاح کے لیے پھر وہ سوچتا ہے دو احباب کی فلاح کے لیے سوچتا ہے قوم و مذہب و ملت کی فلاح اور کامیابی کے لیے سوچنے لگتا ہے ہاں جی مذہب و ملت کی فلاح کامیابی کے لیے خاندان کی فلاح کامیابی کے لیے سوچتا ہے ہاں اللہ کے بارے میں وہ ہمیشہ حسنِ ذن رکھتے ہیں اللہ کی جو عظیم نعمتوں کا اسے ادراک ہو جاتی ہے اور اللہ سے شدید پھر محبت کرنے لگتے ہیں اللہ کے انبیاء اور جائیں یا حبیت ہاں جی الہی پیارے رسول ان سب سے اللہ کی کتاب سے ان سب کے لیے اس کے دل میں بہت بڑی محبت آ جاتی ہے جب دل پاک ہو جاتے ہیں دل نورانی ہو جاتی ہے دل روشن ہو جاتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف اچھائیاں ہی آتا ہے اچھائیوں کے ارد گرد سوچتا ہی رہتا ہے تو زیادہ دل کا نورانی ہونا نہایت اہمیت رہتے ہیں نور جو ہے خود نور کی تعریف جو ہے ہاں جی قرآن قرآنی لغت میں نور کے مشردات راغب جو قرآنی لغت ہے اس میں قرماتے ہیں نور جو ہے کس کہتے ہیں قرمان نور ازو المنتشر تشر النزیع یوین والا وہ روشنی ہے نور ہاں جی تو پھیل جاتی ہے جو پھیل جاتی ہے اور انسانی نگاہوں کو اس روشنی کی وجہ سے دیکھنے میں مدد ملتی ہے یعین اعلیٰ افسار نگاہ کو دیکھنے میں اس روشنی کی وجہ سے مدد ملتی ہے روشنی ہوگا تو نگاہیں آگے دیکھ سکیں گے روشنی نہیں ہوگا نگاہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس وہ رو روشنی جو پھیل جاتی ہیں اور مدد کرتے ہیں نگاہ کو دیکھنے میں اسے نور کہا جاتا ہے اس ذوق روشنی کو پھر فرماتے ہیں اس سے نور کی دو قسمیں ایک دنیاوی نور ہے ایک اخراوی نور ہے نور ان دنیاوی و اخراوی نور یعنی پھر دنیوی کی پھر دو قسمیں گھر ہیں ایک وہ نور ہے بھی المعل عبصیرتی ایک وہ نور ہے دنیوی جو انسان کے چشمی بصیرت سے دل کی آنکھ سے یعنی اس نور کو درخ کر لیتے ہیں اور یہ نور اس دل کی بصیرت کو روشن کر لیتے ہیں یعنی اس کو منور کرتے ہیں دل کی جو ہے آنکھ سے درد کر لیتے ہیں نور المعول بھی علبصیرتی ہاں جی اور وہ منتشرمن العمور اللّہ تھے تو یہ نور جو دل کے آنکھ کو روشن کرتے ہیں منور کرتے ہیں دل کے آنکھ اسے درا کر لیتے ہیں یہ وہ نور ہے جو اللہ کی طرف سے مومن کے دل میں منور ہو جاتی ہیں پھیل جاتی ہیں جیسے نور عقل نور قرآن نور امیا علیہ السلام نور امّہ علیہ السلام جو دل کے آنکھ ان کو درا کر لیتے ہیں نور ہدایت دل کے آن نور ہدایت کو درا کر لیتے ہیں چشم بصیرت اس نور کو درا کرتے ہیں ایک نور محسوس ہے جی جو بے نلبصر ظاہر آنکھ کے ذریعے سے درا کر لیتے ہیں نور بصر جو ہے وہ نور وہ محسوس بے نل بصر اس ظاہر اسی آنکھ سے ظاہر آنکھ سے اس نور کو درا کر لیتے ہیں اس روشنی کو یہ وہ روشنی ہے اور وہ منتشر مل من آسامل نہیں رہتی ہے وہ روشن نور، وہ نور جو پھیل جاتی ہیں ہاں جی نورانی اسام سے جیسے چاند سورج کی نور اس سے پھیلنے والے نور اس کو نورے بسر کہتے ہیں جو ہاں جی نورے محسوس کہتے ہیں انسانی آنکھ اس کو درخت کر لیتے ہیں جیسے چاند سورج کی نور ستاروں کے نور باقی روشن چیزوں کے جیسے لائر کی نور ان, ان انوار کو جو ہے نور محسوس بولتے ہیں تو نور الٰہی کی مثال جو ہے جو نور غیر محسوس ہے نور بصیرت ہے بصیرت اس نور کو درخ کر لیتی ہیں اس کی قرآن پاک میں آیت یہ ہے جیسے قداک من اللہ نور و وہ کتاب و قرآن کے بارے میں فرمایا بے شک تمہارے پاس قرآن نور پیامبر کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب ہے مبین واضح کتاب اور روشن کتاب آ چکے تو پیامبر کے نور سے مراد کون سے نور ہے یہ کون سے نور ہے پیامبر کے نور یعنی یہ نور بصیرت تھی انسان کے دل کے ہاں پیامبر کے نور کو درا کر لیتے ہیں قرآن کی نور کو بھی دل کے آنکھ درا کر لیتے ہیں ہاں جی اس طرح نور اللہ نوریہ دل علی نور مری شاع یہ قرآن جو ہے نور پر نور ہے روشنی پہ روشنی ہے اللہ جس کو چش نور کی طرف سے رہنمائی کرتا ہے تو یہ قرآن کے نور جو ہے چشم بصیرت درخ کرتے ہیں دل کے آنکھ جو ہے اس نور کو درخ کرتے ہیں ظاہری آنکھ تو اس کو درخ نہیں کرتے ہیں. دل کی آن اس قرآن کی نورانیت کو درخ کرتے ہیں ایسے آیت احمد اللہ صدر علیہ السلام نور نورم الرب و شاہ جس کے سینے کو اللہ نے دین کے اسلام کے لیے کھول دیا تو یہ رب کے جانے سے نور پر ہے رب نے اس کو ایک نور عطا کیا اس نور کی وجہ سے وہ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں اسلام کی اللہ نے اس کے سنے کو کھول دیا تو یہ سب جو ہے نور ہے ہاں جی ان کو باطلی نور بھی کہہ سکتے ہیں حقیقی نور بھی کہہ سکتے ہیں اور نور قلب بھی کہہ سکتے ہیں نور بصیرت کہتے ہیں اور محسوس نور کی مثال جو ہے جو ظاہری آنکھ سے درک کرتے ہیں یہ قرآن کے آتے ہیں ولزیجالشمس ضیاء ولکملہ منیرا یا وہ اللہ جس نے جو سورج کو ضیاء اور روشنی قرار دیا اور چاند کو منور نورانی نور بخشنے والا قرار دیا روشن کا چراغ دیے دے دیا تو یہ سورج اور چاند کے نور یہ ظاہری آن سے درا کرنے والی نور ہے ہاں جی اور نور اخروی آخرت کے نور قرآن میں مومن کے بارے فرماتے ہیں وہ یس اور نور ہم ہاں جی مومن کا نور جو ہے اس کے آگے آگے چلنے لگتے ہیں قرآن میں ہاں جی وظین آمن اول اماں وہ جو پیامبر کے ساتھ ہوں گے کل قیامت میں نور امیس ابین اے دب ان کا نور کل میدان حشن میں جب وہ آئے گا ہاں میدان قیامت کی طرف ہو جائے گا تو ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا اور ان کے دائیں طرف سے ان کا نور چل رہا ہوگا اور وہ یہ دعا بھی کر غور بنات لنا نورنا اے اللہ ہمارے اس نور کو اور کامل کیجئے اور روشن سے روشن تر کیجئے ہاں جی اور اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے نور کہا جاتا ہے ہاں جی سب تعالیٰ نہ سنو اللہ نے بھی اپنے آپ کو نور کہا میں کیوں لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لنحی سول منور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو نور بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ کائنات ہر شے کو نور بہنے والا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا جو ہے ہاں ایک چیز خود میں نہ ہو دوسروں کو وہ دے, دے اللہ خود نور منور نور نہ ہو تو دوسروں کو نور کیسے باشے کا لہذا جب کائنات کی ہر شیخ کو اللہ نے نور باشا تو اللہ یقیناً نور مجسم میں نور اس کی صفات میں سے اس پاک ذات کی ہاں جیسے اللہ نقط فرمائے اللہ نورسماوات ونز اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کی نور ہے یہ وہی نور ہے جو بصیرت کے ذریعے سے درخت کر لیتے ہیں چشمِ بصیرت کے ذریعے سے درخت کر لیتے ہیں اور نور کے ایک تعریف یہ بھی کیا ہے نور اصلی لو بھی عام دعوے میں جو تعریف کرتے ہیں نور الظاہر النفسی و مظہر نور وہ چیزیں جو بھی ہیں خود کو روشن ظاہر کہتے ہیں اور دوسری چیز کو بھی ظاہر کرتے ہیں سادہ سے مثال یہ کمرہ تاریخ تھا آپ نے اس میں جو ہے بلب کو جلایا بلب کو جلایا تو بلب خود بھی روشن ہو گیا کمرے کو بھی روشن کر دیا تو نور کا ایسا معنی کیا خود بھی روشن ہو دوسروں کو بھی روشنی بخشنے والا ہو خود بھی روشن دوسروں کا بھی روشنی بخشنے والا ہو تو اس چیز کو نور کہا جاتا ہے نور کی تعریف یہ ہے الظاہرالفسی وال لغیر خود تو روشن اپنے لیے روشن دوسروں کو روشنی بخشنے والے شیخ و نور کہا جاتا ہے ہاں یہ ہر منور چیز کی یہی صفت ہے اب کمرے میں چلا جلاؤ ہاں جی چلا خود بھی روشن ہے کمرے کو بھی روشنی باشتے ہیں بلب کا بلب خود بھی روشن ہے کمرے کو بھی روشن کرتے ہیں سورج جو ہے جب روشن ہو جاتی ہے تلو ہو جاتی ہے سورج خود بھی روشن کائنات کو روشن کرتے ہیں چاند خود بھی روشن کائنات کو روشن کرتے ہیں تو چونکہ یہ سب نور ہے تو نور کی یہ حیثیت ہے امبیا الٰی نورمانوی ہیں قرآن نورمانوی ہے انبیاء الہی ام ال نور الٰہی نورمانوی ہے،, نور ہے جو وہ نور ہے جو چشم بسرت سے لحاظ یہ ہستیاں خود بھی منور ہیں اور جو ان سے تعلق جوڑتے ہیں ان کو بھی منور کر دیتے ہیں ہاں قرآن پاک خود بھی نور ہے اور جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کو بھی منور کر دیتے ہیں ہاں جو بھی چیز ظاہر نور باطنی نور دونوں کے یہی صفت ہے وہ خود بھی منور دوسروں کے بھی نور بخشنے والا ہے ان دوسروں کے بھی منور اور روشن کرنے والی چیز نور کی یہ صفت ہے آگے ادھر اللہ منور قلوبانہ قلوب جو ہیں قلب کی جمع ہے قلب دل کو کہتے ہیں قلب کے کئی معنی کے لغت میں قلب جو ہے دل ہاں اور قلب دماغ عقل باطن ان سب کو قلب کا ہے قلب ایک معنی آکش الٹ کا تبدیل کرنے کے معنی قلب کے معنی ہے لیکن یہاں پر نویر قلوب ن سے مراد دل ہاں جی دل و دماغ عقل باطن ان معنوں میں یہ سب معنیٰ اس کے اندر مراد ہے اللہ ہماری باطن کو منور کرے ہمارے دل و دماغ کو منور کرے ہمارے عقل و شعور کو منور کرے یہ سب یہاں پر مناور یہ سب معنی یہاں پر صحیح ہے اب اللہ تعالیٰ سے جو ہے دل کو ہم تو مان یہ بن جائے یہ نگار ہمارے دلوں کو روشن کر ہمارے دلوں کو روشنی بس دے اور منور کر دے اور یہاں اس نور سے مراد ہے وہ نور ہے جسے چشم بصیرت درخت کر سکتے علامہ نویر قلو بنیں چشم بصیرت جو باطنی دل ہے وہ درک کرنے والی نور ہے یہ قرآن پاک اور حادیث مبارکہ کی مطالعہ ہے اور اجماعلیہ السلام بزرگان دن کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو واضح ہو جاتے کہ دل کی نورانیت نہایت تھی اہمیت کے حامل ہے دل کی نورانیت نہایت تھی اہمیت کے حامل ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی نورانیت کے حوالے سے فرمایا کہ ان ہی جسد ابنِ عدم لمض البشک انسان کے جسم اندر ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے گوشت کا ٹکڑا ہے کہ ان صلحت صلح سلوح و سائر جسد اگر یہی ٹھیک رہا تو سارے جسم ٹھیک رہے گا اور ان فصد اور یہی گوشت کا ٹھکرا خراب ہو جائے فسد سائل و جیسے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے فرمائے اللہ وحی الخب یہ لوگوں آگاہ اور یہ چیز ہے یہ وہی دل ہے یہ وہی قلب ہے ہاں جی امام جعفر صادق علیہ السلام سلام فرماتے ہیں کہ انسان کا دل سفید اور نورانی ہوتا ہے لیکن جب گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے اور جوں جوں گناہ بتا جاتا ہے وہ سیاہی بھی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ مکمل سیاہ ہو جاتا ہے پھر یہ بندہ اب کسی بھی ہدایت کے قابل نہیں رہتا اور مکمل گمراہ ہو جاتا ہے پھر سم من امین حملہ یا جون کے منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ بہرے گنگے آدھے ہیں اب ان کو کبھی ہدایت نہیں ملے گا اسی وجہ سے اور اسی طرح جو ہے ہاں جی اللہ تعالی کے پیارے نوین دل جو ہے القلب و حرم اللہ دل اللہ تعالیٰ کا حرم ہے یعنی اللہ کے جو اللہ کے بیٹھنے کے جگہ دل, دل انسان فلا تشکن حرم اللہ, غیر اللہ پس تم دل میں اللہ کے غیر کو جگہ مت دیتا مت بیٹھاؤ ہاں جی یعنی اور ایسی اللہ کی پیارے رسول نے فرمایا ہے اضاطا و قلب و جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے تو تابہ جسد جو تو اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے وہ انخوص القلب اگر دل ناپاک ہو جائے خب وسلم جیسا جسم ناپاک ہو جاتا ہے لہذا نگسی وجہ سے عامر کبی علیہ الرحمٰن دل کی اس نورانت کی اہمیت کی وجہ سے یہ دعا فرمایا ہو جاتا کہ اللہ نبر قلو بنا یہ اللہ ہمارے دل کو روشن کرا جن گھر میں یہ واضح صورت سے بھی زیادہ اگر ہمارے دل دماغ صحیح سوچ سوچنے لگیں گے اس کو سوچ صحیح ہوگا جو دل, دل دماغ میں ہوتی ہے تو پھر وہ تمام اعضاء ووارے کو صحیح حکم کرے گا وہ کبھی بھی غلط حکم نہیں کرا تو تمام اعضاء وجارے بھی صحیح راستے پر رہے گا ہاں جی اگر دل خراب ہو گیا دل جو ہے بگڑ گیا دل میں شاہی دل ہو گیا تو وہاں سے ہمیشہ خراب حکم نکلے گا غلط حکم نکلے گا قاتل غالد گئی فجنا فسا چور ڈاکہ ظلم ستم کا حکم نکلے گا عارضہ و جوارے یہی یہ کام کرے گا لہذا دل کے نوران اتنی ہتھیمیت علامہ ہم سب کو اپنے دل روشن رہنے کی عطا فرمائے